وک اللہ لطن فنار الفافی بمافِ صحیح حین یہ وہ عظیم کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پر مشتمل ہے ان احادیث کی تعداد جو اس کتاب میں آئی ہیں دو ہزار کے قریب ہے اور اس کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں اور اس وقت ہم چھٹی کتاب پڑھ رہے ہیں الکتاب السادس اور وہ امامت اور جماعت کے بارے میں ہے نماز میں امامت اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس بارہ میں ہے اس میں کئی فصلیں ہیں پہلی فصل امامت کے بارے میں تھی اور دوسری فصل جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں ہے اس دوسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں اور دوسرا باب ہم شروع کر چکے ہیں وہ باب ہے باب و باب و فغل و یہ باب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہے اور یہ اس کے نیچے دو حدیثیں ہیں دونوں پڑھ چکے ہیں اب ہم تیسرے باب کا آغاز کریں گے وہ باب ہے باب اقامت صفوفی خلف الامام کہ امام کے پیچھے امام کے پیچھے صفیں بنانا صفیں قائم کرنا حدیث نمبر پانچ سو ہے فائیو ٹو تھری میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والی امام امام مسلم رحمہ اللہ ہے ان ثمر السوائی جناب جابر بن ثمر السوائی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے قال وہ کہتے ہیں خرج علین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری جانب نکل کر آئے یعنی کہ آپ اپنے گھر سے آئے اور ہماری طرف آئے فقالہ تو آپ نے فرمایا مالی ارا کم رافقی ادناب قیل شمس اس حدیث کا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تعلق ہے حدیث نمبر چار سو سینتالیس سے فور فور سیون اور صفحہ کونسا ٹو زیرو ون دو سو ایک جو پیج ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں 447 میں نمبر پہ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی اور وہاں پہ وضاحت کے ساتھ آیا تھا کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علی صلاحت واللام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ یعنی کہ سلام پھیرتے ہوئے اور دونوں جانب ہم اشارہ بھی کرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ تو آپ نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو تو آپ نے روک دیا تھا تو یہ اشارے کس موقع پہ ہوتے تھے سلام پھیرتے ہوئے اشارے ہوتے تھے اب وہی عدیث یہاں پہ کچھ اختصار کے ساتھ آئی ہے اور مسلم شریف میں دونوں کا نمبر قریب قریب ہے گر کے جو روایت ہم نے پڑھی ہے پہلے جس کا نمبر ہے فور فور سیون چار سو سینتالیس اس کا مسلم شریف میں نمبر کیا ہے فور تھری ون چار سو اکتیس اور جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فائیو ٹو تھری پانچ سو تیئیس اس کا مسلسل میں نمبر کیا چار سو تیس فور تھری زیرو یعنی کہ دونوں ایک ساتھ ہیں اور دونوں کے صحابی ایک ہی ہیں تو واقعہ ایک ہی ہے موقع ایک ہی ہے تو یہ کہتے ہیں جابر بن سمرا کہ نبی علیہ سات اسلام نکل کر ہماری طرف آئے فقالہ تو آپ نے کہا مالی كأنها ادنا شمس مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے ہو بلند کرنے والے ہو گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں شمس شموس کی جمع ہے سرکش خیل گھوڑے ادناب دموں کو کہتے ہیں یعنی کہ تم اپنے ہاتھ ایسے حر... اپنے ہاتھوں کو ایسے حرکت دے رہے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے رہتے ہیں اور انہیں حرکت دیتے رہتے ہیں تو وہ حرکت کیسے ہوتی ہے وہ حرکت دائیں بائیں ہوتی ہے اور رکوع میں جاتے ہوئے رفلی دین جو کرتے ہیں وہ حرکت دائیں بائیں نہیں ہے وہ اوپر نیچے ہے یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ رفلی دین نہ کرنے والے ہمارے کئی لوگ رفلی دین نہ کرنے کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں یہ حدیثوں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلاط والسلام نے رف الدین سے روک دیا کیونکہ یہاں پہ بھی الفاظ عربی کے لحاظ سے کیا ہیں رافعی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور رف الدین کا میں ہاتھوں کو اٹھانا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو حرکت دیتے ہیں اور دموں کو حرکت اوپر نیچے نہیں دی جاتی کدھر دی جاتی ہے دائیں بائیں اور دوسرے نمبر پہ میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ اگر اسی روایت کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے مسلم شریف میں دونوں روایتیں متصل ہیں ایک ساتھ ہیں دونوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے تھے وہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ سلام پھیرتے ہوئے ہوتے تھے اس سے آپ نے روکا تھا تو آپ کہتے ہیں اسکنو فصلاح نماز میں پرسکون رہو جن کی نماز میں حرکت نہ کیا کرو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی حاجت کے حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے کالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں چابر بن سمورا کہتے ہیں اصل میں اس حدیث میں اس روایت میں تین حدیثیں آ ہیں پہلی پہلی جو حدیث ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اس کے بعد کہتے ہیں کالا یعنی جابر بن صورا کہتے ہیں سب مخلا جاری پھر آپ ہماری طرف نکل کر آئے یعنی کہ ایک اور موقع پہ آپ ہماری طرف آئے فرا نا تو آپ نے ہمیں دیکھا ہیلا کئی حلقوں کی شکل میں ایک ہلکا ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے ہیلا کن حلقہ کی جمع ہے آپ نے ہمیں کئی حلقوں کی شکل میں دیکھا فقالت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مالی عراق و عزین مجھے کیا ہے کہ میں تم کو مختلف جماعتوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں مختلف گروپوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں عزین کہتے ہیں تقسیم اور بٹی ہوئی اور الگ الگ جماعتیں تو میں تم کو الگ الگ حلقوں کی شکل میں کیوں دیکھ رہا ہوں میں تم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں الگ الگ جماعتوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں یعنی کہ تم ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے چند لوگ ادھر بیٹھے ہوئے چند ادھر بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے کالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں جابر بن سمورا اب یہ تیسری حدیث شروع ہوگی ایک رویت کے اندر کہتے ہیں سم خرد پھر آپ ہماری جانب نکل کر آئے یعنی کہ ایک تیسرے موقع پہ آپ ہماری طرف آئے تو آپ نے کہا اللہ تصف تما تصف الملاکتر <رَبِّيهَا> کیا تم ایسے سف بندی نہیں کرو گے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس سف بندی کرتے ہیں کیا تم ایسے صفیں نہیں بناؤ گے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں یہ آپ کن سے کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام سے فقول تو ہم نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں جابر بن ثمرائے حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یعنی ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ویسے کریں جیسے فرشتے سب بندی کرتے ہیں کہاں اللہ کے پاس رب کے پاس اب ہمیں کیا پتا کہ فرشتے وہاں پہ سب بندی کیسے کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کلام عالم الغیب نہیں تھے زمین پہ تھے تو زمین پہ تھے یہ نہیں تھا کہ آسمانوں پہ بھی پہنچے ہوئے تھے اور نے آسمانوں پہ سببندی کیسے کیمپ کی ہوئی ان کو معلوم نہیں ہے غیبی بات ہے اور وہ عالم الغیب نہیں ہے آپ علی اسلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اور نبی علیم بھی عالم الغیب نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیا گیا تو یہ غیبی چیز آپ کو معلوم ہو گئی جو غیبی چیز آپ کو بتا دی گئی وہ معلوم ہو گئی اب جب نبی علی علیہ صاحب السلام نے صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ فرشتے کیسے سب بندی کرتے ہیں تو یہ غیبی بات صحابہ کرام کو بھی معلوم ہوئی صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دی تو ہمیں بھی معلوم ہو گئی نہ ہم عالم الغیب نہ فرشتے عالم الغیب نہ نبی علی علیہ السلط عالم الغیب عالم الغیب ایک اللہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں جن بھی عالم الغیب نہیں ہے یہ الفاظ پڑھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف لوگ منسوخ کرتی ہیں شیخ صاحب بہت بڑے عالم دین تھے شیخ صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں شیخ صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن مسئلہ پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے شیخ صاحب کی طرف غلط باتیں منسوخ کی ہیں شیخ صاحب ان باتوں سے لا تعلق ہیں اب بات کیا منسوخ کی گئی ہے بات یہ منسوخ کی گئی کہ شیخ صاحب کے پاس ایک عورت آتی ہے کہ شیخ صاحب میرے پاس اولاد نہیں ہے میرے پاس بیٹا نہیں ہے مجھے بیٹا لے کر دیں تو کہانی بنانے والوں نے کہانی کیسے بنائی کہا کہ شیخ صاحب نے مراقبہ کیا کیا, کیا, کیا؟ مراقبہ کر کے انہوں نے لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا اور اس عورت سے کہا کہ میں نے تو تمہارے بارے میں پڑھ لیا تقدیر میں کیا لکھا ہے لوہے محفوظ میں کیا لکھا ہے پڑھ لیا ہے تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے تمہارے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں ہے عورت گر گڑائی شیخ صاحب کی منتیں کرنے لگی تو پھر کیا ہوا پھر شیخ صاحب نے اس کو بیٹے لے کر دیے اب دیکھیں اس واقعے میں دو بڑی ضرورتیں ہیں نمبر ایک کہ شیخ صاحب نے زمین پہ بیٹھے ہوئے مراقبہ کیا اور لوہے محفوظ کا مطالعہ کر لیا بھائی فرشتے کیوں نہ مراقبہ یہ صحابہ اکرام کے کیوں نہ مراقبہ کر سکے جب صحابہ کے سے نبی علی صدام نے کہا تھا کہ ایسے سب بندی کرو جیسے فرشتے رب کے پاس سب بندی کرتے ہیں تو صحابہ کے بھی مراقبہ کرتے اور پتہ چلا لیتے کیسے سب بندی ہوتی ہے اوپر دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ نے لوہ محفوظ میں تقدیر میں کیا لکھا کہ اولاد نہیں ہوگی بیٹا نہیں ہوگا اور شیخ نے پھر بھی لے کر دے دی نوز اللہ اللہ کی لوہے محفوظ میں جو لکھا ہوا تھا وہ تبدیل ہو گیا تقدیر تبدیل ہو گئی اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعات مشتوں میں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے قائم کی گئی ہیں اور سننے والے لوگ آگے سے واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا سوال کیا ہوا تھا کہ فرشتے رب کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو تمول وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں صف کی جمع ہے پہلی وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں یعنی کہ جب تک پہلی صف میں جگہ موجود ہو دوسری صف میں کھڑے نہیں ہوتے دوسری میں جگہ موجود ہو تیسری صف کو شروع نہیں کرتے وہ فِي فف اور یتراسون وہ آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں فِي و صف میں آپس میں جڑ کر مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلاط والسلام نے جب صحابہ کلام کو ترغیب دی کہ مل کر کھڑے ہوں جیسے فرشتے مل کر کھڑے ہوتے ہیں پہلے پہلی صفوں کو مکمل کریں تو صحابہ کے نے ان احادیث پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا جناب انس بن مالک کہتے ہیں نومان بن مشیر کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسے مل کر کھڑے ہوئے کہ پاؤں سے پاؤں مل گیا کندھے سے کندھے مل گیا تو بارال اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے صف بندی کا اچھی طرح اہتمام کیا جائے گا صفیں قائم کی جائیں گے اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے پاکو ہند میں اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں عام طور پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہر نمازی دوسرے نمازی سے کیا رکھتا ہے فاصلہ نبی علیہ السلام کے کی عادیث کیا کہہ رہی ہیں مل کر کھڑے ہوں وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں فاصلہ کیم کرتے اور مل کر کھڑے ہونے کا معیار کیا ہے کہ ہر آدمی جتنی اس کی جسامت ہے اتنے پاؤں پھیلائیں آپ اپنی جسامت سے بڑھ کر پاؤں نہ پھیلائیں جسامت سے بڑھ کر پاؤں پھیلائیں گے تو پھر آپ کے پاؤں مل جائیں گے کندھے نہیں ملیں گے جب ساتھ والے کے ساتھ پاؤں بھی ملانے اور تو اس پہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے پاؤں اتنے پھیلائیں جتنی آپ کی جسامت ہے نہ کم نہ زیادہ کم پھیلائیں گے تو پھر پاؤں نہیں باب نمبر چار باب فبل و مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانے کی فضیلت یعنی کہ اگر آپ کی مسجد دور ہے تو آپ کے قدم زیادہ اٹھیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو درو ثواب ملے گا آپ پریشان نہ ہوں ٹینشن نہ لیں ہمت کریں جائیں دور کی مسجد میں بھی جتنے قدم زیادہ اٹھائیں گے اسی قدر زیادہ درو ثواب ملے گا حدیث نمبر پانچ سو چوبیس فائیو ٹو فور قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رتانی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرا سے رویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلاط الجمی تزید ہی فی بیتی وصلاط ہی فی سوخی ہم سن وشرین داجہ سلات الجمی جماعت کی نماز یعنی کہ با جماعت نماز سلاط الجمی کا ترجمہ کیا ہوا با جماعت نماز تجید علی الا سلا فی بیتی یہ بڑھ جاتی ہے علی سلا ہی فی بیتی اس کی اپنے گھر میں نماز سے اس کی کس کی کوئی بھی آدمی ہو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے جو بھی نماز پڑھنے والا ہے اس کی وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کرے یہ اس نماز سے جو گھر میں ادا کرتا ہے یا بازار میں اکیلے ادا کرتا ہے اس سے پچیس درجے بڑھ جاتی ہے پچیس درجے زیادہ ثواب لے لیتی ہے تو سلاط الجمعی با جماعت نماز تزید بڑھ جاتی ہے الاصلاطی فی بیٹی اس کی اپنے گھر میں نماز سے وصلاط فی سوقی اور اس کی اپنے بازار میں نماز سے کتنی بڑھ جاتی ہے پچیس درجے باجماعت نماز گھر میں وہ نماز جو آپ تنہا ادا کریں گے بازار میں دکان میں جو نماز آپ تنہا ادا کریں گے اس سے پچیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اہمیت رکھتی ہے اب اس کی وضاحت آ رہی ہے اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کیسے بھئی فعن نہ کیوں کہ فعم کیوں کہ تم میں سے کوئی ادا توغ آ جب ودو کرے فاحصنا تو اچھی طرح وضو کرے وہ عطل اور مسجد میں آئے لاید الاََََََََََصلہ اس حال میں کہ نماز کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہ ہو مسجد میں آ رہے ہیں صرف کس لیے نماز. نماز کے لیے یہ نہیں کہ مسجد میں جائیں گے فلاں آدمی سے ملاقات ہو جائے گی اور نماز بھی پڑھ لیں گے نہیں مین مقصد آپ کا مسجد میں آنے کا کیا ہے نماز کیونکہ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں آئے اس حال میں کہ نماز کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ اور قصد نہ ہو لم یقت و کو کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اللہ مگر رفا با درجہ اس کو اس قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیں گے اس کا ایک درجہ بڑھ جائے گا ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بڑھ جائے گا وہ حتیٰ اور اس سے ایک گنا کو مٹا ڈالیں گے حتیٰ خلمسہ یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جائے گی گا گھر سے دکان سے آفس سے نکلنے سے لے کر مسجد داخل ہونے تک جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوگا ایک گناہ مٹے گا وحیدہ دا داخل المسد اور جب مسجد میں داخل ہوگا یعنی کہ دکان سے نکل کر مسجد میں آنے تک بھی ثواب ہی ثواب اب سوال پیدا ہوا مسجد میں کیا مسجد کے اندر بھی کچھ ملے گا اس کا جواب مل رہا ہے وحیدہ دا داخل المسد اور جب مسجد میں داخل ہوگا سلاطین وہ کس میں ہوگا نماز, نماز میں ہوگا حالانکہ نماز ابھی شروع نہیں ہوئی نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے لیکن مسجد میں نماز کے لیے آ چکا ہے اللہ کے کاغذوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کون سا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے نماز پڑھنے والے کا سٹیٹس دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ وہ نماز شروع کر چکا ہے اللہ کی رحمت دیکھیے اور جب وہ مسجد میں داخل ہوگا کان صلات سلاطین وہ کس میں ہوگا نماز میں ہوگا ادرو ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہوگا ماں کا نت جب تک اسے نماز رو کے رکھے گی نماز کا انتظار وہ کر رہا ہے دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنی دیر انتظار کر رہا ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ ایسے ہے کہ نماز پڑھ رہے ہے تسلی یعنی علی ملائکہ کا اور سلات پڑھتے رہیں گے کیا پڑھتے رہیں گے سلاد یعنی یعنی کا مطلب کیا آپ مراد لے رہے تھے کون نبی کون کہہ رہے ہیں جناب ابو رحرا کہہ رہے ہیں حدیث کے رابی صحابی کہہ رہے ہیں و اور سلات پڑھتے رہیں گے یعنی یہ یعنی کیا ہے یہ بریکٹ میں ہے یہ جناب ابو رہرا کہہ رہے ہیں کہ آپ مراد لے رہے تھے کون آپ نبی اسلام جب آپ نے کہا نا تسلی کہ سلاد پڑھتے ہیں تو یعنی آپ مراد لے رہے تھے علیہ اس پہ سلاد پڑھتے ہیں کون الملائے کے تو فرشتے اور اس پہ فرشتے کیا پڑھتے ہیں سلاد اچھا یہ سلاد سے مراد کیا ہے یہ وضاحت آگے آ رہی ہے فرشتے اس پہ سلاد پڑھتے رہتے ہیں مادام جب تک وہ فی مدلسی ہی اپنی اس مدلس میں رہتا ہے اپنے اس بیٹھنے کی جگہ میں رہتا ہے اللہ وسلی فی جس میں وہ نماز پڑھتا ہے یعنی کہ فرد نماد آپ نے پڑھ لی یہ نفل آپ نے پڑھ لیے آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے جب تک آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں, رہیں گے فرشتے آپ پہ سلاد پڑھتے رہیں گے فرشتے آپ پہ کیا پڑھتے رہیں گے سلاد پڑھتے رہیں گے سلاد کیا اس کی وضاحت آ گئی اللہ مفر الح یہ پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اللہ اے اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرمان یہ فرشتے مسلسل دعا دیتے رہیں گے آپ کو اور یہ فرشتوں کی سلاد ہے فرشتے آپ پہ سلاد پڑھتے ہیں نمازی پہ سلاد پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ اے اللہ اس کو بخش دے اللہ مرحم اللہ اس پہ رحمت نازل فرما اور اللہ کی رحمت نازل ہو گئیں تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد مسجد سے جلدی نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کبھی آپ کی مجبوری ہے یا آفس میں آپ کا مسئلہ ہے وہ مجبوریاں الگ ہیں عام آلات میں آپ مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کریں اچھا یہ کب تک فلشتے پڑھتے رہتے ہیں جی ما لم جب تک وہ تکلیف نہ دے ازیت نہ دے کن کو فرشتوں کو جب تک وہ فرشتوں کو ازیت نہ دے یہ علماء علم نے وضاحت کی ہے کہ جب تک وہ فرشتوں کو اذیت نہ دے ویسے آپ کے الفاظ عام ہیں کہ جب تک ازیت نہ دے تو اس لحاظ سے اس میں فرشتے بھی آ جائیں گے اور دوسرے بھی آ جائیں گے جب تک اذیت نہ دے کیا مطلب صوفی کہ اس میں حدث کر دے مطلب بے وضو ہو جائے کیونکہ جب انسان ہوا چھوڑتا ہے بدبو نکالتا ہے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اسے. فرشتوں کو اس سے کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور اگر بدبو شدید ہوئی تو انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی تو جب تک وہ تکلیف نہ دے یعنی کہ یہ صوفی اس جگہ بیٹھ کے جب تک وہ ہوا نہ نکالے تب تک فرشتے اس پہ سلاد پڑھتے رہتے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھا رہے اور تکلیف, تکلیف بھی نہ دے ہوا خارج نہ کریں کتنی عدیم ہے اس سے ایک یہ پتہ چلا کہ با جماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے پچیس درجے ثواب اور ایک روایات میں آتا ہے ستائیس درجے پھر وضاحت بھی آ گئی کہ آپ کو اتنا زیادہ ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کیوں مل رہا ہے کیونکہ گھر میں آپ وضو کریں گے اور مسجد کی طرف آئیں گے قدم اٹھائیں گے مسجد میں داخل ہوں گے انتظار کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اجر و ثواب کا باعث اور ذریعہ ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد میں آئیں تو کیا نیت لے کر آئیں نماز کی وہ جو کئی علماء کے نام لکھ دیتے نا کہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی ورزش ہو جائے گی آپ کی واک ہو جائے گی آپ کا میدا صحیح کام کرے گا نماز پڑھنے کے یہ مقاصد نہیں ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ رب کو راضی کریں ہاں یہ اضافی فائدے ملتے ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے اضافی فائدوں کا لیکن لوگوں کو ہم نے مسجد میں لانا ہے واک کے لیے نہیں ورزش کے لیے نہیں کس لیے لے کر آنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کو رادی کرنے اور یہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے یہ کون ہے جو ہر نمازی کے قدم گن لیتا ہے اللہ کے لوقو ہو سکتا ہے کتنی مساجد ہیں ہر مسجد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں ہر ایک ہر قدم کو گننا کہ یہ نمازی پچاس قدم طے کر کے آیا ہے اور یہ نمازی سو قدم طے کر کے آیا ہے اور یہ دس طے کر کے آیا ہے یہ علم کون رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ کی رحمت کی وسعت ایک ایک قدم پہ ثواب ایک ایک قدم پہ درجہ بلند ہو رہا ہے ایک ایک قدم پہ گناہ اٹھائے جا رہے ہیں اللہ اکبر اب یہاں پہ ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد چونکہ وہ مساجد جہاں پہ سنت کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پہ لوگ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں مل کر پاؤں کے ساتھ پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا اب وہ جب سلام پھیرتے ہیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اب کھل خل... ذرا کھل کر بیٹھنا ہے اب جگہ کیا ہو جاتی ہے تنگ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پچھلی صاحب میں آ جاتے ہیں اب یہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہو گئے کیونکہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ چھوڑ دی ہے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ چھوڑ دی ہے پچھلی صاحب میں نہیں آنا اپنی جگہ میں رہیں کہ جو آپ نے دو منٹ بیٹھنا ہے تین منٹ بیٹھنا ہے چار منٹ بیٹھنا ہے آپ کو سواب ملتا رہے اچھا اب آپ کہتے ہیں کیا کریں جی جگہ تنگ ہو گئی ہے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس کا بھی علاج موجود ہے اس کا بھی حل موجود ہے آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے پاؤں رکھا ہے جہاں پہ آپ کا سجدہ ہوتا رہا آپ کے گھٹنے لگتے رہے سجدے میں آپ کے ہاتھ لگتے رہے آپ کی پشانی لگتی رہی یہ ساری آپ کے نماز پڑنے کی جگہ ہے آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں لیکن پیچھے نہ تاکہ فرشتوں کی دعائیں آپ کو مسلسل ملتی رہیں اس کے بعد باب نمبر پانچ باب ادایمت فلا فلاں الا مکتوبہ جب نماز کیم کر دی جائے جب اقامت کہہ دی جائے جب نماز کیم کر دی جائے فلا صلاح تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی الا مکتوبہ سوائے کس نماز کے فرض نماز کے اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث نمبر کون سی پانچ سو پچیس 525 میم اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون سے امام مسلم ان ابی حرت انم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول ادا اقیمت الصلاة فلا فلاح الا تمتوبہ جناب ابو ریہرا سر وید ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر وید کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ادا وقیمتلا جب نماز قائم کر دی جائے جب اقامت آمد کہہ دی جائے فلا فلا تو پھر کوئی نواب نہیں ہوتی امکوبہ سوائے فرض نماز کے میں اپنی قوم کی کتنی غلطیاں نکالوں میری قوم بہت سی احادیث کی خلاف ورزی کرتی ہے میری قوم سے مراد کون سے لوگ ہیں اردو سپیکنگ لوگ اردو بولنے والے لوگ یہ میری قوم ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں اردو سپیکنگ لوگ اور ایسا دو تین دفعہ ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں درس دینے کے لیے میں بیٹھا تو سعودی لوگ میرے پاس آئے انہوں نے میرے کان میں کیا کہا کہ جی ان لوگوں کو سمجھائیں فجر کی نماز قائم ہوتی ہے تو یہ سنتے بڑھتے رہتے ہیں ساری دنیا فرد نماز پڑھ رہی ہوتی ہے یہ اپنی سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے یہ کیا ہے اور یہی کچھ ہوتا ہے پاک و ہند کی مساجد میں اور یہ اس حدیث کی خلاف وردی ہے اس حدیث کو نوٹ کریں لوگوں تک پہنچائیں ہم اس حدیث کے مقابلے میں کس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے فتوے جی کیوں جی ہمیں مولوی صاحب نے فتوا دیا ہے قاری صاحب نے فتوا دیا ہے شیخ صاحب نے فتوا دیا ہے کیا کہ اگر پہلی اگر پہلی رقت ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ امام کے رکوع کرنے سے پہلے پہلے سنتے پڑھ لیں گے تو جلدی سے آپ بار سین میں پاڑ لیں بھائی یہ کہاں سے آپ یہ گنجائشیں لے آئے نبی علیہ السلام اسلام کی حدیث کو آپ نے کیوں یہ مروڑنا شروع کر دیا ہے اور اس سے چور راستے نکالنے شروع کر دیے آنکھیں بند کر کے مینوان اس پہ عمل کریں آپ کیا کہہ جب نماز قائم کر دی جائے تو پھر فرد نماز کے علاوہ کوئی نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کی قامت ہو گئی امام نے تقبیر تحریمہ کہہ دی آپ سنتے پڑھتے رہیں اللہ کے رسول نے فرما دیے سنتے آپ نہیں ہوں گے پڑھتے رہیں آپ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جو پہلے سے پڑھ رہا ہے ہمارے لوگ تو امام یعنی کہ پہلی رقط شروع کر چکا ہوتا ہے پھر بھی بار سین میں کیا کرتے ہیں سنتے شروع کر دیتے ہیں جب کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز فرض کیم ہو جائے جو پہلے سے سنتے پڑھ رہا ہے وہ بھی کس میں شامل ہو جائے فرض نماز میں شامل ہو جائے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جو کئی لوگوں کے لیے شاید نئی ہو عجیب بات ہو بص نبی میں درس دیتے ہیں شیخ عبد المحسن الہ آباد اللہ اللّہ 90 تقریباً نوے سال کی ہیں عظیم محدث ایک دنیا ان کے درس میں بیٹھتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز قائم ہو جائے اور آپ سنتے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیوں کہ اللہ کے نے فرما دے نماز نہیں ہوگی وہ نماز آپ کی ختم ہو گئی ہے اب سلام کئی لوگ کیا کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام نہ پھیرے نماز سے آپ پہلے ہی نکل چکے ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول کا یہ فرمان آ چکا ہے یہ آرڈر آ چکا ہے کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو اب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی لوگ جناب دلدی سے سنتے مکمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھائی نہیں ہوگی اس لیے جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو سلام پھیرے بغیر ہی شرافت سے فرض نماز میں شامل ہو جائے آپ ٹائم دیتے رہیں گے سنتوں کو اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ہوں گی نہیں تو آپ ادھر سے بھی محروم ادھر سے بھی محروم اور اللہ کے رسول کی حدیث کی خلاف ورزی کا جرم بھی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایسا کرنے والے میرے بھائی ان کی نیج صاف ہوتی ہے ان کو جو بتایا گیا بیچارے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو بتایا گیا وہ غلط ہے اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ علم نہیں لیتے اس کے بعد باب نمبر چھ باب اطیان مصلاطی بے سکینتی وقار نماز کے لیے آنا کیسے آنا سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ نماز کے لیے آنا سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ یعنی کہ دوڑتے ہوئے نہیں دوڑ کے آ رہے ہوں آپ کی داڑھی ہوا میں اڑ رہی ہو ٹوپی آپ کی گر رہی ہو رومال آپ کا دائیں بائیں جا رہا ہو اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے اس انداز سے نہیں آنا چاہیے وقار کے ساتھ آئیں سکون کے ساتھ آئیں حدیث نمبر پانچ سو چھبیس فائیو ٹو سکس قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں درج کرنے پہ اتفاق کیا ہے کس کس نے امام خالین اور امام مسلم نے عن ابھی قطع ابو قطعہ سے روایت ہے یہ تو ہوگی ان کی کنیت ان کا نام کیا ہے حارث بن ربعی حارث بن ربعی ابو قطع انصاری ہیں قال وہ کہتے ہیں بئی نمانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید تب سمیا ہم نے سنی جربال ہم نے لوگوں کا شور شرابہ سنا جربا کا منع آپ کیا کریں گے شور شرابہ یعنی کہ اس شور شرابے سے مراد کیا ہے جن کے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ کیا کر رہے ہیں دوڑیں لگا دی لوگوں نے نماز میں شامل ہونے کے لیے جو لیٹ تھے انہوں نے دوڑیں لگا دی تو اب یہ دوڑنے کے وعدیں آ رہی ہیں سانس یعنی کہ وہ تیز تیز لے رہے ہیں اس کی وعدیں آ رہی ہیں یہ سب آوادیں فلم ماس اللہ جب آپ نے نماز پڑھا لی قال تو آپ نے کہا ما حکم تمہارا کیا معاملہ ہے بھائی یہ واضح کس چیز کی رہی تھی ما حکم تمہارا کیا معاملہ ہے قالو تو انہوں نے کہا استعجلنا اجلنا الاَََل ہم نے نماز کے لیے جلدی کی ہم نے جلدی کی کس کام کے لیے نماز کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہسند فرمایا فلا تفالو تو تم یہ کام نہ کرو کیا مطلب یہ دوڑنا نماز کے لیے تاکہ پہلی رکت مل جائے دوسری رکت مل جائے تقبیر تحریمہ مل جائے اس کام کے لیے دوڑنا جو ہے یہ درست نہیں ہے فلا طفالو تو تم یہ کام نہ کرو اذا عطی تم جب تم نماز کے لیے آؤ فعلی کم تو تم سکون کو اپناؤ کم لازم پکڑو یعنی کہ اپناؤ الی یعنی کہ اختیار کرو کس کو سکینت کو سکون کو اطمینان کو فما تم فصل لو تو جو تم پالو کس میں سے نماز میں سے کس کے ساتھ امام کے ساتھ تو جو تم پالو فصلو تو وہ نماز تم پڑھ لو وما فاتکم اور جو تم سے چھوٹ جائے تم سے رہ جائے فتموت اسے کیا کرو مکمل کر اس عدیذ سے ایک تو یہ پتا چلا کہ جب نماز کے لیے آنا ہے سکون سے آنا ہے آرام سے آنا ہے اور اس کے بعد آخر میں آپ نے بڑا اہم اصول دیا ہے کیا جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ امام کے ساتھ پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے کیا کرو پورا کر لو مکمل کر لو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا اور دیکھیں یہاں پہ بھی میری قوم جو ہے حدیث کے مخالف ہے یہاں پہ بھی ہمارے اردو سپیکنگ بھائی جو ہیں وہ اس حدیث کے الر چل رہے ہیں کیسے سوال آتا ہے کہ جی ہماری امام کے ساتھ دو رقطیں امام کے ساتھ ہمیں ملی ہیں دو رہ گئی تھی اب جو رکھتے ہمیں امام کے ساتھ ملی تھیں وہ امام کی تھی تیسری رقت ہماری وہ کون سی تھی تیسری تھی یا پہلی تھی ہم تو بعد میں آئی ہیں اور جو امام کی چوتھی تھی وہ ہماری چوتھی تھی یا دوسری تھی یہ ایک سوال ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مغرب کی نماز ہے مغرب کی نماز میں آپ شامل ہوئے ہیں امام کی تیسری رکت میں کون سی رقت میں تیسری رقت میں اب امام نے پھیر دیا سلام اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کی تیسری رکت تھی تو میں بھی امام کا پیروکار تھا تو میری بھی تیسری ہے میری بھی کیا تھی اب جب آپ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے رکت ادا کریں گے وہ آپ کی کون سی بن جائے گی وہ پہلی بن جائے گی ایسے ہی ہے نا بالکل صحیح جواب ہے وہ کیا بن جائے گی پہلی, پہلی. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کیا پڑھیں گے ثنا س... پڑھیں گے سبحان اکلامی کا تبارکسم کا کیونکہ پہلی رقط ہے عوض باللہ من بل الرجیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر یہ پہلی رکت کے بعد اتحاد بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ کی کون سی رقت ہے پہلی رکت ہے پھر آپ ایک اور رکت کے لیے اٹھیں گے وہ آپ کی کون سی ہو گئی دوسری ہو گئی اب دوسری رکت میں آپ بیٹھیں گے کیا تشاد کون سا بیٹھیں گے اب ابشاد اب اگر ان لوگوں کا میری قوم کا اصول مان لیا جائے تو یہ کون سا تشاد بننا چاہیے پہلا لیکن یہاں پہ سب دوسرا بیٹھ آخری بیٹھتی ہیں سلام پھرنے والا بیٹھتی ہیں حالانکہ رکت کون سی ہے دوسری اور نماز کون سی ہے مغرب کی مغرب کی تو آخری رکت کون سی ہوتی ہے تیسری ہوتی ہے تو یہ غلط اصول اپنایا گیا ہے کہ جی جو آپ امام کے ساتھ رکت پائیں گے جو امام کی ہے وہی آپ کی ہے تو اس سے آپ کی ترتیب کیا ہوتی ہے الٹ ہو جاتی ہے صحیح اصول کیا ہے کہ امام کے ساتھ جب آپ ملیں گے امام کی رکت ہوگی تیسری اور آپ کی پہلی آپ کی کون سی ہوگی پہلی ہوگی اب مغرب کی نماز میں آپ اس دوسرے اصول کے مطابق جب شامل ہوں گے تو امام کی تیسری آپ کی کیا بن گئی پہلی اچھا اب امام بیٹھے گا تحیات میں تشہد میں تو آپ کو بیٹھنا چاہیے یعنی کہ اصولی طور پہ نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن چونکہ آپ امام کی امام کے پابند ہیں تو اس لیے آپ تحیات بیٹھیں گے یہ اضافی چیز ہوگی اب اب امام سلام پھیر دے گا اور آپ کون سی رقط ادا کریں گے دوسری یعنی کہ آپ صنا نہیں پڑھیں گے اوز باللہ نہیں پڑھیں گے سور فاتح وغیرہ پڑھیں گے اور دوسری رقط کے بعد کیا بیٹھتے ہیں پہلا تشہد وہ آپ بیٹھیں گے پھر آپ رکت پڑھیں گے وہ آپ کی کون سی ہوگی تیسری اور اس میں پھر آپ آخری اتحیات اور تشہد بیٹھیں گے اچھا اس دلیل کیا ہے اس موقف کے درست ہونے کی جو آخر میں میں نے بیان کیا یہی موقف درست ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے دیکھیں یہاں پہ اللہ کرسون کیا کہہ رہے ہیں دھیان سے پڑھیں آپ فما ادرک تم فصل تو جو نماز تم امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو و مافا اور جو تم سے رہ جائے چھوٹ جائے فاتم سے تمام کر لو مکمل کر لو اچھا مکمل آخر سے چیز کو کرتے ہیں یا شروع, شروع سے کرتی ہیں تکمیل جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے آخر سے ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو مکمل کر لو یہاں سے علماء کے نام نے مسئلہ اخذ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ رکھتے ہیں ادا کریں گے وہ نماز کی آخری رکھتے ہوں گی پہلی نہیں ہوں گی اور ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکھتے ہیں آپ ادا کریں گے وہ آپ کی کون سی ہوں گی پہلی ہوں گی وہ کہتے ہیں جی ایک رویت میں لفت ہے وہ معافات فقدو تو ہم کہتے ہیں فق کا مینا قضاء کا نہیں ہے یہ قضاء کی اصلاح تو بعد میں نکلی ہے جی میری نماز قضاء ہو گئی مراد یہ کہ اس کا وقت نکل گیا یہ چیز جو ہے یہ تو بعد میں یعنی کہ یہ اس لفظ کا یہ معنی بعد میں بنا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ معنی استعمال نہیں ہوتا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا کہتے ہیں فائدہ خودیت اسفلاح فن تشرف الرد جب نماز جمعہ ختم ہو جائے کیا وہ قضاء ہوئی ہے نہیں اپنے وقت پہ پڑی گئی ہے جب نماز جمعہ ختم ہو جائے مکمل ہو جائے یہی معنی ہو گیا والا تو فن تشرف فل تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو تو خلاصہ ایک یہ ہے کہ فاطمہ سے پتہ چلا کہ امام کے ساتھ جو نماز آپ کو ملے گی وہ آپ کی پہلی ہوگی اور جو سلام پھرنے کے بعد آپ ادا کریں گے وہ آپ کی آخری نماز ہوگی اس کے بعد حدیث نمبر پانچ سو ستائیس فائیو ٹو سیون اس حدیث کو اپنی کتاب میں لانے والے کون سے امام ہے امام بخاری خا بخاری ان ابی بکرا تھا کس روایت ہے ابو بکرہ سے ابو بکر نہیں ہے یہ یہ کون ہے ابو بکرہ یعنی کہ یہاں پہ رے کے بعد کیا ہے گول گول تے, تے, تے ہے جس کو اردو میں ہم ہے پڑھ لیتے ہیں ابو بکرہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ویت ہے الَََ انتہا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و راک کہ بے شک وہ انتہا پہنچے اََََََ نبی نبى علیہ الصلاۃ والسلام كے پاس جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع كى حالت میں تھے اس حالت میں ابو بکرہ مسجد میں پہنچے فراقہ آ تو انہوں نے رکوع کر لیا كنہوں نے ابو بكرا نے قبل صف تک پہنچنے سے پہلے یعنی کہ وہ صف جس میں جگہ موجود تھی جس میں جا کے کھڑے ہونا تھا اس سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے یعنی کہ پہلے ہی نماز شروع کر دی اب پچھلی صف میں نماز شروع کر دی ہے اب آستہ آستہ چلتے چلتے آگے آ رہے ہیں سمجھے نا فراقہ تو رکو کر لیا قبل صفی صف تک پہنچنے سے پہلے فضا کام نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کس سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فق تو آپ نے فرمایا ہرسن اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائے شوق میں اللہ تمہارے شوق میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ تمہاری ہرس میں اضافہ کرے ہرس کس چیز کی خیر کی خیر کی ہرس نیکی کی ہرس ولاد اور آئندہ یہ کام نہ کرنا ہاں جی یہ کیا کام تھا جس سے آپ نے کہا کہ آئندہ نہ کرنا یعنی کہ سب سے پہلے ہی نماز شروع کر دینا اور رکوب میں پہنچ جانا اور پھر وہاں سے نماز میں چلتے چلتے چلتے چلتے آگے آنا سب سے پہلے ہی نماز شروع کر دینا یہ درست نہیں ہے صف میں آ کے کھڑے ہوں پھر وہاں تقبیر تريمہ کہیں اور نماز میں داخل ہوں تو آپ نے اس کام سے کیا کیا ہے روک دیا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جائے گا سوال كيا دی کہ جو رکوع میں امام کو ملے کیا اس کی یہ رکعت شمار کی جائے گی یا شمار نہیں کی جائے گی ایک آدمی لیٹ آیا ہے جب آیا امام کہاں پہنچ چکا تھا رکو میں اب اس کی رکت شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی عام طور پہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ رکت شمار کی جائے گی اور عام طور پہ علماء کرام اس رقط کو شمار کرتے ہیں کچھ علمائے کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ رکت شمار نہیں ہوگی اور یہ وہ اختلاف ہے جو حقیقی اختلاف ہے کچھ اختلاف حقیقی نہیں ہوتے مثال کے طور پہ نماز میں رفع الدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں اختلاف موجود ہے لیکن یہ حقیقی اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف دھکے سے بنا لیا گیا ہے کیونکہ رفع الدین کی احادیث بہت زیادہ ہیں رفع الدین نبی علی صلاحت اسلام نے کیا حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کرام پینتالیس کے قریب ہیں اور رفلی دین آپ نے نہیں کیا چھوڑ دیا اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی اب آپ کہیں گی مسئلے میں اختلاف ہے تو یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے صحابہ کرام نے جو بیان کیا وہ رفلی دین کرنا بیان کیا ہے رفل الدین آپ نے ترک کر دیا ہو اس سے روک دیا ہو کینسل کر دیا ہو اس بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی تو یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ رقو میں آپ مل جائیں تو آپ کی رکت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اختلافی مسئلہ ہے اور یہ اختلاف کون سا ہے حقیقی اختلاف ہے اور یہ وہ اختلاف ہے جو صحابہ کرام میں موجود ہے ایک طرف جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں عبداللہ بن عمر ہیں عبداللہ بن زبیر وغیرہ ہیں ان کا موقف یہ ہے ان کا عمل یہ ہے کہ رقو میں شامل ہونے سے آپ کی رقط شمار ہوگی یا آپ کی رکت ہو گئی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا جناب ابو رحا کا موقف یہ تھا کہ رکو میں شامل ہونے سے آپ کی رقت شمار نہیں ہوگی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو میں سے کس موقف کو آپ اپنائیں میں اپناؤں آپ کون سا موقف اپناتے ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا میں اس مسئلے میں کسی کو غلط نہیں کہتا کیونکہ اس میں اختلاف کون سا حقیقی اختلاف ہے اور صحابہ کے میں اختلاف ہے اور واضح عدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ یہ رقو میں ملیں گے تو رقط ہوگی یا رکت نہیں ہوگی لیکن میں اپنا موقف آپ کو بتاؤں گا ضروری نہیں کہ آپ میرے موقف کو مانیں لیکن میں اپنا موقف بتاؤں گا میرا موقف یہ ہے کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا چاہیے آپ پوچھیں گے کیوں میں کہوں گا اس لیے کہ جب آپ رکوع میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے نبی علی سام فرماتے ہیں لا لمن لم ع فات الكتاب جو سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نماز نہیں ہے تو جو رکوع میں شامل ہوا اس نے فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کی تو فاتحہ رہ گئی ہے نمبر دو رکوع سے پہلے قیام کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے سورہ فاتحہ بھی رکن ہے یہ بھی رکن ہے تو جو رکوع میں شامل ہوا اس کے دو رکن رہ گئے ہیں ایک رکن نہیں رہا دو رہ گئے ہیں تو دو رکن رہ جائیں اور آپ پھر بھی اس رقت کو شمار کر لیں دل مانتا نہیں ہے ہاں اگر کوئی واد عدیث آ جاتی ترکو میں شامل ہوں گے تو رکت ہو گئی ہے پھر ہم نے نہیں دیکھنا تھا کیا رہ گیا کیا نہیں رہ گیا اب صحابہ اگر کوئی یہ دلیل دے دی عبداللہ بن مسعود نے اس رکت کو رکت مانا ہے عبداللہ بن زبیر نے مانا ہے عبداللہ بن عمر نے مانا ہے ہم کہیں گے ادھر جناب ابو رہا کھڑے رہ ہیں ادھر بھی صحابی ہیں تو ادھر بھی صحابی ہیں اب صحابی کا نام لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صحابہ کے نام میں بھی اختلاف موجود ہے اب آپ اصل کی طرف آ جائیں بنیادی چیز کی طرف آ جائیں وہ کیا کہ جب سرف آتا رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی رکت نہیں ہوتی قیام رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اس لیے میں تو ایسی رکت کو دہراتا ہوں اور عام طور پہ اے آپ ایسی رکت کو جب دہرائیں گے ارب مالک میں تو وہاں پہ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں بھی آپ کو کیا ہوا آپ تو رقوع میں شامل ہوئے تھے کیوں رکعت پڑھ رہے ہیں آپ تو ان لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا اس اختلاف کا تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے باب نمبر سات باب تصویت الصف و فضیلت الا صفوں کو کیا کرنا برابر کرنا ٹھیک کرنا درست کرنا اور پہلی صف کی فضیلت اگر آپ لفظ پڑھتے ہیں فضیلت الاول تو پھر مانا کیا ہوگا پہلی صف کی فضیلت اگر پڑھتے ہیں فضیلۃ الاول, الاول تو پھر مانا کیا ہوگا پہلی صفوں کی اگر اول پڑھتے ہیں تو پھر ایک صاف کا تذکرہ ہوا ہے صرف پہلی صاف کا اور اگر آپ پڑھتے ہیں اول تو پھر وہ صفحے جو آگے ہیں ان کی ان میں کھڑے ہونے کی فضیلت حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس فائیو ٹو ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن انسن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صبو صفوفکم اپنی صفیں ٹھیک کر لو اپنی صفیں برابر کر لو سبو برابر کر لو ٹھیک کر لو صفوفکم اپنی صفیں فعین تسویت صفوفی من اقامت صلاح کیونکہ صفیں ٹھیک کرنا صفیں برابر کرنا یہ نماز کیم کرنے کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں واقیم الصلاح نماز کو کیا کرنا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو کیا کہا نماز کو کیم کرو تو نبی علیہ صلی السلام فرما رہے ہیں کہ صفے ٹھیک کرنا یہ نماز کیم کرنے کا حصہ ہے ان کی نماز قائم کرنے میں کئی چیزیں داخل ہیں جب اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت پہ ادا کرو وقت سے پہلے بھی نہیں اور قضا بھی نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نماز کے ارکان اور واجبات کا اہتمام کرو نماز کی شرائط کا اہتمام کرو تو یہ سب چیزیں نماز قائم کرنے کے عمل کا حصہ ہے تو آپ فرما رہے ہیں سوو و صفو اپنی صفحیں برابر رکھا کرو انہیں ٹھیک کیا کرو کیونکہ صفحیں ٹھیک کرنا صفحیں برابر کرنا نماز کیم کرنے کا حصہ ہے من کون سا ہے تقریضیہ اور مسلم شریف کی ایک رویت میں آتا ہے ان و سفوفی من تمام اصلاح صفحے برابر کرنا نماز کے نماز کی تکمیل کا حصہ ہے نماز کو مکمل کرنے کا ایک عمل ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 529 529 ق اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کہ کا امام بخاری کا امام مسلم کا ان النعمان بن بشیر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوّن صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم نعمان بن مشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا لتسَنا یہ جو شروع میں لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے البتہ یا یقیناً یا بے شک یا ضرور اور یہ جو اسی لفظ کے آخر میں نون ہے شد والا اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی تاکید کے لیے اس کا معنی بھی یقیناً بے شک لازمی ضروری تو اب معنی کیا کریں گے لتثنا صفوف حکم یقیناً تم اپنی صفوں کو ٹھیک کرو گے تم اپنی صفوں کو برابر کرو گے صفحیں ٹھیک کیسے ہوتی ہیں آپ برابر کھڑے ہوں یہ ایک یہ نہیں کہ ایک آگے اور ایک پیچھے ہو اور مل کر کھڑے ہوں یہ دو چیزیں جو ہیں صفحیں برابر کرنے کے عمل کا حصہ ہیں تو فرمایا تم اپنی صفحیں ٹھیک کرو او ورنہ لال فن اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے مابین اختلاف پیدا کر دے گا اگر آپ مل کر کھڑے ہوں گے پاؤں سے پاؤں ملا کر کندھے سے کندھا ملا کر برابر تو اللہ تعالی اس کی برکت سے دلوں میں کیا پیدا کر دیتے ہیں محبت آپ بظاہر یہ چیز کو محبت پیدا کرنے والی نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں اور اگر آپ مل کر نہیں کھڑے ہوں گے فاصلے کیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں فاصلہ کیم کر دے گا او لئی فن اللہ بین وجوہ ورنہ یقین اللہ تعالیٰ تمہارے چیروں کے کی مابین کیا پیدا کر دے گا اختلاف پیدا کر دے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صف بندی کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے نبی علیہ سات اسلام بار بار صف بندی صفیں برابر کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دے رہے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر 530 530 تیس میم اس حدیث کو کون سی امام ابھی کتاب میں درج کیا امام مسلم نے ان ابی رتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حرا سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا لو تعلمون او یا لو تعلمون اگر تم جان لو کون کہہ رہے ہیں لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر تم جان لو او یا راوی کو شک ہو گیا ہے صحابی جناب بوریرا کو شک ہو گیا ہے یا ان سے نیچے کسی راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اللہ کرسول نے لفظ تالمون کہا تھا یا یا کہا تھا تے کے ساتھ کہا تھا یا یہ کے ساتھ کہا تھا تالمون کہا تھا یا یا یا یا یہ شک ہو گیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کرسول نے کہا تھا تالمون پھر مانا ہوگا اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اگر آپ پڑھتے ہیں لو یا لمون پھر مانا کیا ہوگا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے مطلب اگر تعلمون پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول براہ راست مخاطب کر رہے ہیں ہم کلام ہو رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے اگر یامون پڑھتے ہیں اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا بارہ لو تالمون اگر تمہیں پتہ چل جائے اگر تم علم ہو جائے او یا ان لوگوں کو علم ہو جائے کس چیز کا مقدم اس چیز کا پتہ چل جائے جو اگلی صح میں ہے اگلی صاحب میں کیا چیز ہے جی ہاں جو اجر و ثواب پہلی صف میں ہے جو برکتیں اور رحمتیں پہلی صاحب میں ہیں اگر ان کا پتا چل جائے تو لکانت قرآا تو معاملہ کہاں پہنچ جائے گا پورا اندازی تک پہنچ جائے گا پھر کوئی بھی پہلی صف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر اجر و ثواب بتا دیا جائے اب یہ موقع ہے ایمان بالغیب کا کہ غیب آپ اللہ کی بات میں ایمان لے آئیں کہ واقعی بہت چلو سو کتنا ہے پتا نہیں ہے اب انسان کوشش کرے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی امام کے قریب کھڑے ہونے کی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں لوتا اگر تمہیں پتہ چل جائے اویا عالمون یا ان کو پتا چل جائے ما اس چیز کا فصف المقدم جو اگلی صف میں ہے آپ نے یہ نہیں کہا پہلی صف کیا کون سی صاحب یعنی کہ اگلی اب جو پہلی صف ہے وہ دوسری صف کے مقابلے میں فضیلت والی ہے اور جو دوسری ہے وہ تیسری صف کے مقابلے میں فضیلت والی ہے جو تیسری ہے وہ چوتھی صاف کے مقابلے میں فضیلت والی ہے تو اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے یا ان لوگوں کو معلوم ہو جائے ما اس ادر و ثواب کے بارے میں جو اگلی صف میں ہے لکانند قرآ تو البتہ کیا ہوگی اور اندازی ہوگی معاملہ کو اندازی تک پہنچ جائے گا کیونکہ کوئی بھی پیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ وقت تین آدمی چار آدمی کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے کھڑے ہونے کی جگہ کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ ایک کے لیے ایک آدمی کی جگہ ہے ادھر سے یہ آدمی کھڑا ہونا چاہ رہا ہے ادھر سے یہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے اور ایک ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ بھی کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر معاملہ کہاں پہنچے گا کو اندازی تک لیکن ثواب اتنا زیادہ پیچھے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہے چلو یار کوئی بات نہیں چھوڑو قرآندی کو جا بھی تو کھڑا ہو جا نہیں نہیں نہیں ثواب اتنا زیادہ ہے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا باب نمبر کون سا ہے آٹھ باب میں یاقف خلفل امام باب اس بارے میں ہے کہ کون امام کے پیچھے کھڑا ہوگا امام کے پیچھے کس کو کھڑا ہونا چاہیے بچوں کو بوڑھوں کو کن کو کھڑا ہونا چاہیے یہ وضاحت ہے اس باب میں حدیث نمبر پانچ سو اکتیس فائیو تھری ون میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں مسلم امام مسلم, مسلم, مسلم ہیں ان ابی مسعود ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سہو منا کی بنا فلا آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے نماز میں آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے نماز میں ہمارے کندھوں کو چھوتے تھے ہاتھ لگاتے تھے کس لیے صفحے ٹھیک کرنے کے لیے صف بندی کا اتنا اہتمام کہ آپ آتے, یعنی کہ کندھے پہ ہاتھ لگا کے کسی کو آگے کر رہے ہیں کسی کو پیچھے کر رہے ہیں تاکہ سب لوگ برابر ہو جائیں اور آپس میں مل جائیں اندازہ کریں سب بندی کا کتنا اہتمام ہے اور ہمارے ہاں اردو بولنے والے ممالک میں مسجدوں میں کوئی کیسے کھڑا ہے کوئی کیسے کھڑا ہے تو نبی علی صاحب یم سہو منا کی بنا آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے بصلا نماز میں وہی اور کہتے تھے استوو کیا ہو جاؤ لو جی کئی لوگ کہتے ہیں جی مصر نبی کے امام مسجد حرام کے امام سعودی عرب کی مساجد کے امام استوو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اب آپ دھیان سے سن لیں کیا مطلب ہے استوو برابر ہو جاؤ کیا ہو جاؤ برابر ہو جاؤ ولا تختو اور آگے پیچھے ہونا آگے پیچھے مت ہونا ایسا نہ ہو ایک تھوڑا سا آگے کھڑا ہو ایک پیچھے کھڑا ہو تو اس طبو برابر ہو جاؤ والا تختلیفو اور آگے پیچھے مت ہونا قلوب حکم ورنہ تمہارے دل دلوں میں کیا پیدا ہو جائے گا اختلاف پیدا ہو جائے گا دیکھ لیں بظاہر انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ سب بندی کا اہتمام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور نہیں تمام کریں گے تو دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا لیکن اللہ کے سور بتا رہے اس سب برابر ہو جاؤ ولا تختریف اور آگے پیچھے مت ہونا فتختلف فلوب ورنہ تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے گا اختلاف پیدا ہو جائے گا لیا لیا منكم اولو الاحلام وننہا چاہیے کہ میرے قریب ہوں لی میرے قریب کھڑے ہوں مجھ سے متصل کھڑے ہوں من تم میں سے کون کھڑے ہو تم میں سے میرے قریب الحلامی احلام والے ونحاء اور عقل والے ونحا عقل اور احلام اس کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ کہ احلام حلم کی جمع کس کی حلم کس کو کہتے ہیں بردباری کو جن یعنی کے بردبار قسم کے لوگ ٹھنڈے مزاج کے لوگ تحمل مزاج یہ بھی عقلمند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تقریباً مانا ایک جیسا ہو جائے گا یہ کہ عقل والے سمجھدار قسم کے لوگ میرے قریب کھڑے ہوں اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اہلام کو آپ بنا لے جمع کس کی حلم کی حلم کس کو کہتے ہیں بلوغت کو یعنی کہ بلوغت والے بالغ میرے قریب کون کھڑے ہوں بالغ لوگ اور کون عقل مان اچھا جی اب یہ بھی پاک و ہند میں ایک عجیب کام ہوتا ہے بچہ سمجھدار بچہ میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ہی چھوٹا ہے میری مراد ہے چھ سال کا بچہ سات سال کا بچہ سمجھدار بچہ اس کو باپ نے نماز پڑھنے کی نصیحت کی ہے اور اس کو بڑا شوق ہے نمازیں پڑھنے کا ماں سمجھاتی ہے بڑے شوق سے وہ آتا ہے بڑے جذبے سے وہ آتا ہے گھر والے اسے نصیحت کر کے بیچتے ہیں اور جب وہ پہنچتا ہے اور امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے بعد میں بابا جی آتے ہیں اور دکا دے کے اسے پیچھے کر دیتے ہیں چلوئے پیچھے جا اب بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور دلیل کیا دیتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے قریب کون کھڑے ہوں پہلی بات یہ کہ ار الحلام کے دو معنی ہو سکتی ہیں پہلا معنی کیا ہے سمجھدار بردبار اور زیادہ علماء علم کرام نے یہی مانا کیا ہے اور دوسرا مانا اس کا ہے بالغ سمجھ رہے تو کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے قریب بالغ اور اکل مند کھڑے ہوں تو یہ جو ہے بالغ نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے قریب کون کھڑے ہوں بالغ اور عقل مند اور یہ خاک یعنی کہ اکل مند ہے جو آخر میں آتا ہے تو وہ بچہ ہوا جو پہلے آ گیا ہے اور پھر میری اس گفتگو ایک شاید کئی لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں جن کے ذہنوں میں بات ڈالی گئی ہو کہ بچوں کو پچھلی صفوں میں کھڑے ہونا چاہیے میری دلیل سنیے جو مزید تائید کرے گی میری باتوں کی پہلے نمبر پہ اللہ کرسول نے کیا کہا ہے میرے قریب کھڑے ہوں کون اکل مند یعنی کہ وہ آئے یہ نہیں کہا عقل مند بعد میں آئیں اور بچوں کو پیچھے کر دیں اکل مندوں کو پہلے آنا چاہیے اور امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے یہ نہیں کہا اللہ کر نے کہ بعد میں آ کے ان کو دھکے دیں یہ نہیں کہیں پہ کہا دوسرے نمبر پہ نبی علی سات اسلام کے زمانے میں بخاری شیو کی حدیث ہے سات سال کا بچہ کہاں کھڑا ہوتا رہا جی مسلح امامت پہ اگر سات سال کا بچہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو امام کے پیچھے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا ہاں وہ بچہ جو انتہائی شرارتی ہے یا وہ بالکل ہی چھوٹا ہے اس کو پتہ ہی نہیں نماز کہتے کس کہ کو ہیں ہاں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں یا اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کر سکتے ہیں آپ لیکن وہ بھی پیاروں محبت کے ساتھ تاکہ بچے کے دل میں نماز کی نفرت داخل نہ ہو تو آپ کیا کہہ رہے ہیں علی علی علی من کم الحلام میرے قریب ہوں من تم میں سے کون ارلاحلام بردبار سمجھدار ون نُہا اور اقل من یعنی کہ احلام والے اور نحا والے یعنی کہ عقل والے اور بردباری والے اور دوسرا مانا کیا ہو سکتا ہے بالغ اور عقلمند سومدین پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں ان کے قریب ہیں کس چیز میں عقل میں ان کے میرے پیچھے جو بہت زیادہ سمجھدار عقلمند لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں اور وہ دائرہ تین چار پانچ وہ ہو جائیں گے پھر چھٹے نمبر پہ کون کھڑا ہوگا جو عقل میں ان سے قریب قریب ہے ان کے درجے کا تو نہیں ہے لیکن ان کے قریب قریب ہے سوم ملدین پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں کس چیز میں عقل عقل مندی وغیرہ میں ہاں میں اپنے جو کہہ رہا تھا کہ بچوں کو آپ کھڑے ہونے دیں آگے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے مشتوں میں کیا کرتے ہیں بچوں کو دوسری صاحب میں یا تیسری صاحب میں کھڑا کر دیتے ہیں سب کو ایک ساتھ پھر بچے نماز میں کیا کرتے ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں شور شرابہ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ان کو پہلی حساب میں کھڑے ہونے دیں کوئی ادھر کھڑا ہے دو آدمیوں کے درمیان میں کوئی ادھر کھڑا ہے تو پھر بچہ شرارت کر سکے گا پھر نہیں کر سکے گا تو یہ برل باب اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر نو کی طرف باب صفوف سفائی خلف الرجال عورتوں کی سبیں کہاں بنیں گی مردوں کے پیچھے بنیں گی حدیث پانچ سو بتیس Five, three, two, اس عدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون سے ہیں رضی وہ کہتی رسول کہ نبی علیہ سلم جب سلام پھیرا کرتے تھے نماز کا جب سلام پھیرتے تھے نسا عورتیں کھڑی ہو جاتی تھی جب آپ اپنے سلام کو مکمل کر لیتے تھے السلام علیکم رحمت اللہ اور اسلام علیکم رحمت اللہ جب آپ سلام کے الفاظ مکمل کر لیتے تھے سلام پورا پھیر لیتے تھے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی تھی کیوں جی جانے کے لیے اچھا اس سے ایک مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ آپ کے زمانے میں عورتیں مسلسل کہاں نماز پڑھتی تھی مسجد. مسجد میں پاک و ہند میں آج عورتوں کو عام طور پہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نماز کیا خطبہ جمعہ سننے کی اجازت نہیں ہے خطبہ جمعہ کیا خطبہ عید کے لیے بندوبست نہیں کرتے ہم نے عورتوں کو حقوق دے دی ہیں سکول جانے کے کالج جانے کے بازار جانے کے حالانکہ وہاں احتیاط کی ضرورت تھی اور یہ شریعت نے حق دیا ہے یہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں حالانکہ میری یہ مائیں بہنیں خطبہ جمعہ سنیں خطبہ عید سنیں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ بعد میں دو منٹ کے لیے اس کو بعد میں کر دیں دنیاوی فائدہ میرا کیا میری بیوی وہ عادیث سنیں گی جن عادیث میں بتایا گیا کہ خامد کا کیا مقام ہے تو پہلے سے زیادہ میری اطاعت کرے گی وہ سنے گی کہ نماز کیا کیا مقام ہے تو میرے کہے بغیر وقت پہ نماز پڑھے گی وہ سنے گی کہ بچوں کی تربیت کی کیا اہمیت ہے میرے کہے بغیر بچوں کی تربیت کا اہتمام کرے گی وہ سنے گی وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے جہنم کے عذاب کا اللہ کے غذب کا اللہ کے عذاب کا تو وہ ہر معاملے میں میری عدم موجودگی میں بھی اللہ سے ڈرتی رہے گی تو یہ آپ کا فائدہ ہے آپ اپنی بیگم کو خطبہ جمعہ میں لے کر جائیں دروس میں لے کر جائیں اور ابھی الوافی کے دروس میں اپنی بیگم صاحبہ کو اپنے ساتھ بٹھائیں ان کو بھی یہ درس سنائیں تو نبی علی السلط جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو قام النساء عورتیں کھڑی ہوتی تھی کب ہی نہ یکدی تسلیم ہو جب آپ اپنے اسلام کو مکمل کر لیتے تھے وہاں ان تھا اور آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی کہ آپ فوراً نہیں کھڑے ہوتے تھے اپنی نماز کی جگہ سے بیٹھے رہتے اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن عورتیں فورن کھڑی ہو جاتی تھیں کیوں تاکہ مردوں کے پیچھے دیکھنے سے پہلے پہلے عورتیں مسجد سے نکل چکی ہیں کیونکہ درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں تھی کوئی الگ مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی بس یہ تھا کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو وہ مکا یسیرین آپ کچھ دیر ٹھہرتے قبل حکومت کھڑے ہونے سے پہلے قال ابن شہاب ابن شہاب ظہری کہتے ہیں کون کہتے ہیں امام زہری یہ تابعی ہیں یہ صحابی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں فعرا تو میرا گمان ہے میں گمان کرتا ہوں میں خیال کرتا ہوں والم اور حقیقی علم کس کے پاس ہے اللہ بہتر جانتا ہے واللہ وہ علم کے الفاظ بریکٹ میں آئی میں گمان کرتا ہوں میں خیال کرتا ہوں کیا کہ اننا ہو کہ انتا آپ کا ٹھہرنا یہ یعنی جو تھوڑی دیر آپ ٹھہرے رہتے تھے، فوراً اٹھتے نہیں تھے آپ کا ٹھہرنا کس لیے تھا کہ عورتیں نکل جائیں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے کیونکہ آپ اٹھیں گے تو سابق رام بھی اٹھیں گے پھر عورتوں کے پردے کا مسئلہ بنے گا تو اس لیے آپ بیٹھے رہتے تھے تاکہ صحابہ کے بھی بیٹھے رہیں اور عورتیں نکل جائیں تو ابن شہاب کہتے ہیں فعورا تو کئی دفعہ حدیث کے آخر میں یا درمیان میں کوئی چھوٹی موٹی وضاحت صحابی کی بجائے کس کی طرف سے ہوتی ہے تابی کی طرف سے ہوتی ہے کس کی طرف سے ہوتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کس کی طرف سے ہوتی ہے تو خالی شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب شروع میں وہی نازر ہونا شروع ہوئی اور پھر وہ منقطع ہو گئی انہی دنوں میں نبی علیہ سب بڑے پریشان رہتے تھے حتیٰ کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ کے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے کس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے خودکشی کا اب لوگ اعتراض کرتے ہیں لو جی بخاری شریف میں یہ روایت آ گئی ہے کہ نبی علی صنع خودکشی کرنے کے ارادہ کرتے تھے جبکہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے تو نبی علی صنع تو معصوم ہے وہ کبیرہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ آپ خودکشی کرنے کے ارادہ کرتے تھے یہ جملہ صحابی کی طرف سے نہیں ہے صحابیہ جناب عائشہ کی طرف سے نہیں ہے وہ حدیث کی اس حدیث کو روایت کرنے والی کون ہے جناب عائشہ لیکن یہ وضاحت کے خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے تھے یہ ان کی طرف سے نہیں ہے یہ نچلے راوی کی طرف سے ہے اور نچلے راوی کی بات لینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے وہ درست بات ہوگی تو ہم لیں گے غلط ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے نہیں لیں گے تو ابن شہاب کہتے ہیں فعراہ تو میں گمان کرتا ہوں اللہ عالم کہ ان مختہ کہ آپ کا ٹھہرنا کس لیے تھا لکئی انفسا کہ عورتیں نکل جائیں قبل کا مرین سرف امن القومی تاکہ عورتیں نکل جائیں پہلے اس کے ان کو لیں کن کو عورتوں کو مرین صرف امن القومی جو لوگوں میں سے سلام پھیر چکے ہیں یعنی کہ آپ ٹھہرے رہتے تھے تاکہ عورتیں سلام پھیرنے والے نمازیوں پانے سے پہلے نکل جائیں ابھی نمازیوں کا موں کے بلے کی طرف ہے ابھی نمازیوں کا موں اللہ کے رسول کی طرف ہے تو پہلے اس کے کہ ان کا موں پیچھے ہو اور پہلے اس کے کہ وہ بھی دلوازے سے نکلنے کی کوشش کریں ان سے پہلے پہلے کون نکل جائیں عورتیں نکل جائیں تو اس عدیس سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کی صفحے پر کہاں ہوتی تھی مردوں کے پیچھے ہوتی تھی حدیث نمبر پانچ سو تینتیس فائیو تھری تھری اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو رحرا سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوف الرجال و شروحا آخر کہ مردوں کی بہترین صفح کون سی ہیں اولا ان میں سے پہلی مردوں کی بہترین مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف کون سی ہے اولا جو ان میں سے پہلی ہے وہ اور ان میں سے بری بدترین صف کون سی ہے آخرا جو ان میں سے آخری ہے آخری کیوں کیونکہ وہ عورتوں کے قریب ہے اور ویسے بھی پیچھے آ رہی ہے جو جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا ہی بہتر ہے تو مردوں کی صفوں میں سے افضل ترین صف کون سی ہے اولا جو ان میں سے جو ان صفوں میں سے پہلی ہے وشر شررحا اور ان میں سے بری اور بدترین کون سی آخر جو ان میں سے آخری ہے وہ خیر آخر آخرا اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف کون سی ہے جو ان میں سے آخری ہے کیونکہ جتنی عورت پیچھے ہوگی مردوں سے دور ہوگی وہ شررحا اولا اور ان میں سے بہترین صف کون سی ہے جو ان میں سے پہلی ہے کیونکہ عورتوں کی پہلی سب کن کے قریب ہوگی اس سے کیا پتا چلا پہلے نمبر پہ یہ کہ اسلام مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے اختلاط دیکھنا چاہتا ہے ایسی جگہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں جسم کے ساتھ جسم لگ رہے ہوں یا اسلام چاہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں فاصلہ رہے فاصلہ رہے اور آج کفر کیا چاہتا ہے کہ مسلمان عورتیں اور مرد ایک صف میں کھڑے ہوں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں ادھر جناب ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ ہی نرس کھڑی ہے ڈاکٹر صاحب جدھر جاتے ہیں نرس ساتھ ساتھ جا رہی ہے یہ کون چاہتے ہیں یہ کافر چاہتے ہیں غیر مسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں ایسے ہو جائیں لیکن اسلام دیکھیں نماز کے دوران بھی اسلام کیا جاتا ہے کہ مردوں عورتوں میں فاصلہ رہے اس کے بعد باب نمبر دس باب ا تسوی کو لنسا اتس کو تالی بجانا لنسائی کن کے لیے یعنی کہ عورتوں کی طرف سے تالی بجانے کا حکم یہ مطلب ہے کہ عورتوں کی طرف سے تالی بجانا یہ کیسا ہے کس میں نماز میں کیونکہ نماز کی حدیث پڑھ رہے ہیں نا حدیث نمبر پانچ سو چونتیس فائیو تھری فور قوف اس عدیس کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ہو رہی رہتا جناب اب رضی اللہ تعالیٰ سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دل رجال سبحان اللہ کہنا تسبیح تسبیح کرنا سبحان اللہ کہنا کن کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا مطلب یعنی کہ جب نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے کوئی واقعہ ہو جائے اور امام کو خبردار کرنا ہو تو مرد کیا کہیں گے سبحان اللہ امام غلطی کر رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے تو مرد کیا کہیں گے سبحان اللہ تصبیح الرجال تو سبحان اللہ کہنا کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے و تصفیق النسائی اور تالی بجانا کن کے لیے ہے عورتوں کے لیے اگر عورت عورتیں دیکھیں کہ مرد امام کو خبردار نہیں کر رہے یا عورتوں کے یہاں کو مسئلہ بن گیا ہے؟ کوئی بات ہو گئی ہے جس میں مرد کو امام کو خبردار کرنا ضروری ہے تو عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی بلکہ کیا کہیں گی تالی بجائیں گی تالی کیسے اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پہ مارے گی ایسے ایسے نہیں ایسے اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام نہیں چاہتا کہ عورت اپنی آواز مردوں کے بیچ میں بغیر حاجت کے نکالے عورت جب میں یہ میں اس بات کا کہل نہیں ہوں کہ عورت کی آواز پردہ ہے میرا یہ موقف نہیں میں پہلے سے بتا دوں عورت کی آواز پردہ نہیں ہے لیکن شریعت نے مردوں کے سامنے عورتوں کو گفتگو کرنے کی تب اجازت دی ہے جب وہ اپنی آواز میں سنجیدگی پیدا کریں اور اس میں یہ مٹھاس نہ ہو اس میں نزاکت نہ ہو اور اس میں کشش نہ ہو سنجیدہ آواز جس میں کسی قسم کی کشش نہ ہو نبی علیہ سات السلام سے مومن عورتیں سوال کرتی تھی گفتگو کرتی تھی اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بات پردہ ہے تو اس لیے تو مجھ سے میرے گھر میں آ کے میری بیویوں کی موجودگی میں سوال کر لینا یہاں مرد سن رہے ہیں نہیں سنجیدہ انداز میں بات کی جائے کوئی عرض نہیں لیکن یہ عورتوں کو کیا بنانا ہوسٹس بنانا بسوں میں جہاد فلائٹ میں یا ان کو ہوٹلوں کی ریسیپشن پہ کھڑا کرنا ایئرپورٹ کی ریسیپشن پہ کھڑا کرنا کیوں کہ یہ میٹھی میٹھی آواز نکالیں گی مسکرائیں گی اور مردوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور پھر ہمارے گاہکوں میں اضافہ ہوگا یہ جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اسلام اس کی قدر اجازت نہیں دیتا تو آپ اندازہ کریں کہ عورت جو ہے اب سبحان اللہ کہے گی تو ہو سکتا ہے اس کی آواز میٹھی سی نکلے ایسی آواز کسی مرد کے دل میں داخل ہو جائے ہرائی کا سبب بن جائے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے اے فلا تخدانہ بالقول ہی فیتم الدی فیقل ہی کہ اگر کسی مرض سے بات کرنی پڑ جائے تو آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کشش نہیں ہونی چاہیے نزاکت نہیں ہونی چاہیے ورنہ کیا ہوگا ورنہ وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ تما کر بیٹھے گا کہ اس عورت سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں دوستی لگ سکتی ہے سلام دعا کی جا سکتی ہے تو برالی حل دل رجا علی تو اصل میں نبی علیہ ساط والسلام ایک دفعہ کہیں گئے تھے سلو کروانے کے لیے اور آپ جناب بلال سے کہہ گئے تھے کہ اصر کی نماز اگر میں نہ آؤں تو ابو بکر صدیق سے کہنا وہ پڑھا دیں تو نبی علیہ السلام لیٹ ہو گئے جناب بلال نے جناب ابو بکر سے کہا جی آپ نماز پڑھائیں وہ مسلح امامت پہ کھڑے ہو گئے اب نبی علی صلام پہنچ گئے جماعت کھڑی تھی آپ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صاحب میں پہنچ گئے اب صحابہ کے نام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی پیچھے ہوں ابو بکر آگے مسلح امامت پہ کھڑے ہوں اب لوگوں نے کیا کیا انہوں نے تاریاں بجانی شروع کر دی مردوں نے کیا شروع کر دی تاریاں اور کچھ لوگوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دی اس انداز سے بکرس صدیق کو خبردار کیا گیا تو اسے پتا چلا کوئی بھی معاملہ ہو جس میں خبردار کرنا ضروری ہو جائے تو یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے اچھا اب بھو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ کثرت سے کیا ہو رہا ہے وہ بڑی توجہ سے نماز پڑھتے تھے تو پھر ان کی نگاہ پڑی تو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول آ گئے تو پھر وہ پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے رسول نے کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اشارہ کیا لیکن بھوبکر صدیق پیچھے آ گیا اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے بکر صدیق سے کہا بھی تم کیوں پیچھے ہٹے تھے میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو وہ کہنے لگے ابو بکر کے لیے یہ جہاز نہیں ہے کہ وہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو جب اللہ کے سل پیچھے کھڑے ہوں ابو بکر کے شان شان نہیں ہے پھر نبی علی علیہ صنع نے خبردار کیا صحابہ کرام کو تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا تھا جب کوئی مسئلہ پیش ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے مردوں نے کیا کہنا ہے سبحان اللہ اور عورتوں نے کیا کرنا ہے تالی بجانی تصبی الجال وہ تصبیح کہ مردوں کے لیے کیا ہے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے کیا تعلیم جانا وزادہ فی روایت اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا ہے فصلا کب یہ نماز کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ نماز میں مرد سبحان اللہ کہیں گے عورتیں تعلیم جائیں گی جب کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا مقصود ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ احکام توجہ سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور ان پہ پی عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے و آخر دعوانہ علی الحمد لل ربی العالمین